الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور تصناه من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضنه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عمّا بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولونا أهل القرآن منه والتغول فتحنا عليهم بركات من السماء والله وقال الله تعالى من أمر صالحا من ذكرهم ونصاح وهو مؤمن فلنحيّنه حياة طيبة صدق الله العظيم رب يشرح لي صدري ويسر لي يمري لانی بہو کو محترم بزرگ اور دوستو ہر انسان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بن جائے اور کامیاب ہو جائے بطور فرد بھی زندگی بننے کا سار کا جذبہ ہوتا ہے پھر اگر آدمی بہت زیادہ معیار پر گیا ہوا ہو گرد گرد برادری اس کے رشتے دار اپنے پرائے یہ اگر اچھے معیار نہ ہو تو شرمندگی محسوس کرتے آدمی آدمی کا جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ کی زندگی بچی ہو پھر جو آدمی کو اور جذبہ آگے بڑھتا ہے تو اپنے گاؤں سے باہر نکلتا ہے جب اپنے گاؤں کے بارے میں کوئی بری بات سنتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے سارے گاؤں کی زندگی بن جائے اپنے ضلع سے باہر نکلتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ ضلع والے اچھے ہو جائیں ملک سے باہر نکلتا ہے اس کا جزہ بنتا ہے کہ ملک والے اچھے ہو جائیں آئیں تدبیریں نہیں کرتا ہے آدمی کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے جس سے یہ بات حاصل ہو جائے جس طرح ہمارے ریاض رنام صاحب نے ایک نکاتی ایجنڈا کہا نا باقی ایجنڈا یہ ایک نکاتی کہ ہم یاد ہیں مسلاد اسلام کو جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات اپنے رشتے برادری گاؤں ضلع ملک علاقہ یہ نہیں بلکہ سارے کے سارے انسان سارا عالم انسانیت ایک کی زندگی بن جائے علاقہ ملک کا نہیں سارے کے سارے انسان تو وہ جس وقت عبد اللہ بنبئی کے بن کی جس وقت موت ہونے لگی یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی موت کا وقت آیا تو اس نے وسیع کی کہ ایک تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو بیٹا مسلمان بن کر کی ایک تو میرے غسل میں شریک ہوں تو بھائی جب بڑا آدمی مرتا ہے نا دنیا کے جہاز تو اس کا قبر موت کے وقت بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کے غسل میں بھی بڑی شخصیات شامل ہونی چاہیے تو صبح جس وقت ابو جال کی گردن کاٹ رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدل کی جنگ میں پہلے تو اس کو مدوشی گال میں نے پوچھا کہ کون ہے تو نے کہا عبداللہ بن مسعود اس نے کہا شکر ہے کہ مدینہ کا کسان میرے اوپر نہیں بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس نے کہا کہ تو تو بڑا خوش قسمت ہے کہ آج سردار کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور پھر کہا کہ میری گردن کو لمبا اونچی اونچا نیچے سے کاٹنا تھا کہ یہ اونچی نظر آئے توبہ با تو فرمایا کہ یہ ابو ابا یعنی یہ جو فرون تھا اس فرون کا قبر فرہن موسا سے بھی زیادہ تھا کہ مرتے وقت نے بھی ہار ڈال دیے تھے اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا آمن تو برب موسا ہرونا اور اس نے خرار کر لیا تھا لیکن اس کا کیبر اتنا تھا کہ اس وقت بھی اس کا کیبر کا نشہ ٹوٹ نہیں رہا تھا گردن کو نیچے سے کاٹو تاکہ سردار کی گردن نظر آئے تو عبداللہ بن بنوبئی نے وسیع کی جی کہ یہ میرے حسن جن... میں شریک ہوں اور اپنا کرتا مبارک میرے اوپر ڈالیں اور میرا جنازہ کریں اور انہیں فاروق لگے یار کا اور اس من کر کے پڑھے نہ پڑھے اور سیگمبر کے دن میں شبکت ہوتی ہے امتی کی ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بیٹے نے کتنے قصور کیے ہوئے ہوں اب باپ کا جی جذبہ ہوتا ہے کہ میں تو خود کر رہا ہوں اس کو مار رہا ہوں کوئی آگے بڑھ کر اس کی سفارش کر دے اس کے لیے معافی مانگ لیں کہ اس کو چھوڑ دوں ہمیشہ باپ کی ضرورت ہے اس لیے میں ساتھیوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی برائیاں اگر بیان کر رہا ہو تو تم بھی اس کی برائیاں بیان کرنے میں ساتھ سامنے نہ ہوا کرو کرو نہ سمجھے لڑکا ہے یہ ہے وہ ہے ہم سمجھا دیں گے خیر ہے جی فکر نہ کرو جی خیر ہو جائے گی جی اس طرح کیا کرو تو اس سے باپ خوش ہوتا ہے کہ اگر جو خود کتنا برا بلا نہ کہہ رہا ہو تو پیغمبر کو بھی اپنی امت پر شفقت ہوتی ہے آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے لیے سیکھ لیں گے کیا نازل ہو گئے ان تصویر مردہ اگر ستر بار بھی آپ ان کا جنازہ پڑھیں تو ان کو ان کی اللہ تبارک بارک سالہ مقصد نہیں فرمائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مطلق جنازے سے روکا گیا ہے عربی کا ماحول پر مفرت نہ ہوتی ہے اتنی شفقت ہوتی ہے کہ اکہتر بار جنازہ اس کا پڑھ لیتا اور شاید اس کی مسفرت ہوتی تو جس وقت میں پھاؤ کا خون بدر بارش سے نکلا کہ اس بیگ کر جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے اور ملک الجبال آیا اور اس نے دو پہاڑوں کے درمیان بنی سفید شکیف کے قبائل کو پیسنے کے لیے اجازت چاہیے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تب بھی قومی پہنم لائے لگے یا کچھ ہدایت دے دے ان کو پتہ نہیں یہ بات کس مضمون کے کیا توڑی ہاں ایک نکاتی عالم اسلاتون کا ایک نکاتی ہوتا ہے کہ سارا عالم انسانیت کیا دوست کیا دشمن کیا وہ آدمی اسے تقریبیں پہنچائی ہوں تو اس کی بھی مففرت ہو جائے اور پھر مفرت جو ہے وہ آخرت کے لحاظ سے ہو جائے کیونکہ پہلا مسئلہ آخرت کا ہے وہاں کی اولاکیاں ہیں وہاں کی تکالیف ہے وہاں کی دھوپ پیات ہے اور وہاں کی پریشانیاں ہیں تو ہم بیال ہے مسئلہ اسلام کے یقین ایسا ہوتا ہے کہ ان کو آنکھوں کے آنکھوں دیکھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اگلی منزلیں کیا ہے آخر کی کیا ہولاکیاں ہیں کیا پریشانیاں ہیں کیا مصائب ہیں اور وہاں جنت کی کیا رہنائیاں ہیں کیا خوشنمائیاں ہیں اور کیا کامیابیاں ہیں بات ان کا اندازہ ہوتا ہے اس لیے کسانوں کو بلا رہے ہوتے ہیں اور آگاہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان پر حقیقت کھل جائے اب دیکھیں یہ نئے نئے افغانی آئے تھے تو ان کو پتا نہیں لگے پر تو آپ سے میں گزرتی ہے گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی ہے اب گزرتی ہے اب رہی تو سارا دن بزرگ رہتا ہے جس کو پتہ نہ ہو وہ بیچارہ سویا ہوا برٹی پسند اور سمجھدار آدمی پاس سے گزرے اور پتہ ہو کہ ریل وہ آئی سامنے آدمی کو جگا رہا ہو جاگ نہ رہا تو کیا کرے گا اس کو پیر سے پکڑ کر گچیٹ کر پھینکے گا بائیں اور, اور سے اس کو برا بلا کہے گا تو, تو نے میری نیند خراب کی مجھے پریشان کیا جس وقت وہ دیو, دیو دما چیز چنگارتی گزرے گی اس پٹوڑی پر تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا نیکی کی پھر اس کا شکریہ ادا کرے گا انسانوں کی مثال جو ہے جی اندوں کی ہوتی ہے آرن کو اپنے حقیقی فائدہ نقصان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور سب مثال بینا کی ہوتی ہے اس کو نظر آ رہا اور ان کو حقائق نظر آ رہے ہوتے ہیں تو لہذا وہ سب سے پہلے انسان کی آخرت کی بلائی آخرت کی فلاح اور فوج و فلاح کو سامنے رکھ کر اس کو چلاتے ہیں اور انسان کے سامنے یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی نقد مل جائے مجھے کہ نکل جائے تو نقد ہے ہمارے گاؤں میں باورہ بیان کیا کرتا کہ دنیا مٹھی وہاں کی زبان دنیا میٹھی آخرت کس ڈیٹھی آخرت کس نے دیکھیے دنیا میٹھی آخرت کسرت کس نے دیکھیے وہ کیسے دیکھیے ایسے سامنے دنیا کفار کے بارے میں کہا گیا پتہ نہ جب اللہ کو بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف ان کو بلایا انبیاء علیہ مصلاح السلام کے ذریعے جو اشیزن کے لیے بھیجی جب اس سے غافل ہوئے بھول بھال گئے کہ ان پر ہم نے اشیاء کا دروازہ فوج لیا چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کا مال و دولت دنیا کا سامان اور دنیا کے نقشے اور راحت کی مزے کی چیزیں یہ وافر مقدار میں دے دی چونکہ سمجھتا ہی یہ ہے کہ زندگی بنتی مادی اشیاء سے ہے بنتی دنیا کی چیزوں سے زیادہ دنیا کی چیزوں کی بحتاط کر دی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم ان کو فار کو دنیا کی چیزیں دیں گے لیکن واضح بہن پہ حیات دنیا ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں ہم عذاب دیں گے حکومت ہے تو وہ عذاب ان کے لیے خزار ہے وہ عذاب ان کے لیے مال ہے تو وہ عذاب ان کے لیے جائیداد ہے تو وہ عذاب ان کے لیے کارخانے ہیں تو عذاب ہے اولاد ہے تو عذاب ہے میں کے سستے میں گیا ہوا تھا پنجاب میں جیلے میں پھر رہے تھے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جی بالکل معمولی قسم کے سوتی کپڑے پہنے ہوئے کیا بات ہے جی کہ بدن کو الرجی ہے جی بڑی اچھی اچھی قسم کے کپڑے ہوں گے لیکن پر بند کیے ہوئے سوتی کپڑے پہنے دعوت آ رہے ہیں بڑے بڑی لمبی گاڑی میں آ کر بیٹھ رہے ہیں جی کہہ بس یہاں صاحب کے کہنے پر حاضر ہو گئے تھے بس کھانا نہیں کھا سکتے میں کچھ تو کھاؤ جی بس سوکھی روٹی کے اتنا ٹکڑا دے رہے تو اس کو لے کر کھا رہے کھانے کے نئے مطلع نے بند کی ہوئی بڑے بڑے محلات ہیں بڑے بڑے رہنے کے نقشے ہیں سارا رات کا سامان ہے بیچ میں پڑے ہوئے آدمی کو نیند نہیں آ رہی یہ جو جو ٹیلی ٹیلیفون مجھے باہر ملک سے آتے ہیں تخیافتوں سے, ممالے سے. تو لوگ روتے ہیں ٹیلی فون کتنی تلخ زندگی ہے کیا آپ کو کیا بتائیں یا اللہ آپ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں ترقی کے سارے سامان نہیں نہیں جی. راحت کے سامان ہیں راحت نہیں ہے نین کے سامان ہیں نیند نہیں ہے کھانے کے سارے وسائل ہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے پہننے کے سارے وسائل ہیں پہننے کی اجازت نہیں ہے تو کہ دنیا کی چیزیں ان کو دیں گے جس کا چیزیں مقصد بنی اور سے اپنے مسئلے کا حل کرنا جس نے سوچا اور جس کا جس کو جس نے یہ چاہا اور جس کا یہ خیال ہے جس کا یہ یقین ہے کہ مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں منطل بہت فقط بچتا اس چیز کی کوئی طلب کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اللہ اس کو دے دیتا ہے جس کا یقین یہ ہوا کہ دنیا کی چیزوں سے زندگی بنتی ہے اور اس نے ان کی طلب کی اس کے لیے جد کی کوشش کی پھر وہ اس کو مل گئی اور کوئی خیال اس کو نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر کے میں نے لی یا اللہ کو ناراض کر کے لی میں اللہ کے احکامات پورے کر کے میں نے لی یا اللہ کے احکامات توڑ کر لی تو چیز تو آ جائے گی ان کی تاثیر چلے ہاتھ نہیں آئے گی اس کا فائدہ ہاتھ نہیں آئے گی یہ بات ہی نہیں ہے سبب کچھ اور ہے تو بھی جسے سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں دولت نہ ہونے کی وجہ سے مومن کا زوال نہیں ہوا سبب کچھ اور ہے تو بھی جسے سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے دری سے نہیں جہاں میں جا اور اگر میرا آشکار ہوا تو ونگری سے ہوا ہے کلندری سے ہوا ہے تو ونگری سے نہیں تو میرا جو اور دنیا میں اگر ظاہر ہوا مجھے بھی کسی دنیا میں نام ملا ہے تو یہ مالداری سے نہیں ملا ہے کلندری سے ملا ہے جہاں میں جا اور اگر میرا آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تو ون سے نہیں جہاں بات کچھ اور ہے اس لیے انبیاء علیہ مسلاط اسلام انسان پر اس بات کو کھولتے ہیں اور اس کے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں اس لیے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ زندگی بندنا بگڑنا یہ مادی شاذ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تسلی کے لیے عالم اسباب کو پیدا فرمایا اور اشیاء کو خواص حصہ فرمایا تاکہ گرمی سردی کا موسم ہو بارش ہو پانی ہو ہوا ہو فصلیں ہوں غلے ہوں دوائیں ہوں سواریاں ہوں جی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کسی کالج میں ایک بیوقوف پروفیسر نے طالب علموں سے کہا کہ اللہ ہے من نے کہا جی ہے وہ ایک بس کھڑی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ کو خوش کھڑی بس کو چلا دوں علم چارے خاموش ہو گئے کیا کریں سالب علم کوئی عجیب آدمی تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا صاحبہ چرے جگہ سے روانشی اور روان بس اس پی سا لاٹھی تو بیا ہوتے اگر ایسے ہی کھڑی بس بغیر وجہ کے چل, چل, چل, چل پڑا کرے اور چلتی بس بغیر وجہ کے کھڑی ہو جایا کرے تو پھر تو, تو تیری زندگی ممکن نہیں ہو سکے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں قواعد بنائے اس پر ہیں اس بات پہ ادا کیے زندگی ممکن ہو ایک ترتیب سامنے آ جائے یہ جو آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک نے چھ دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا جی؟ ستت حالی صفتیام سمستانی جی؟ کہ, کہ فلان دن جو میں تو جن دو کو بنایا فلاندن میں انسان کو بنایا فلاندن میں بلاؤں کو بنایا فلاندن میں, فلان میں یہ بنایا وہ بنایا حالی جی؟ تو محبترین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و سالات تو کچھ بےقون ہے اس چیز کو فرمایا ہو تو ہو جاتی ہے تو اتنی لمبی ترتیب کا کیا تذکرہ کیا گیا ہے جی؟ یہ اصل میں ترتیب دی گئی ہے کائنات کو کائنات کو ترتیب دی گئی ہے اصول بنائے اللہ تبارک تعالیٰ نے یقین کریں شفا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت شفا اترتی اور وہ دعا ہو تب ہو جاتی ہے دعائی نہ ہو تب ہو جاتی ہے اور واضح نظر لیکن انسان کو سکون دینے کے لیے دواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ انسان کو تاثیر میں بیمار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ایک طرح کے پتے جھاڑ کر کھانے کا حکم ہوا خالی انہیں شفا ہوگی دوبارہ پیٹ میں تکلیف ہوئی تو اسی طرح کے پتے جھاڑ کر کھانے لگے شفا نہ ہوئی تو ان سے فرمایا گیا کہ پہلے شفاق عمر امر تصمر کی وجہ سے شفا ہوئی اللہ کا امر آتا ہے اور آئے اس بات چیزیں انسان کے تھری کے لیے بنائی گئی ایک ترتیب بنائی گئی اصول لکھے گئے تو اس کے مطابق چل کر انسان کی زندگی پر سکون ہو ترسیب پر ہو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا کو مفتاج نہیں جب چاہے اس چیز کے اثرات کو تاثیروں کو بدل اس لیے کہتے ہیں ہم یاد ہے مسلاد اسلام کے ہاتھ پر تو موجنے کے ذریعے سے ظاہر اس بات کے خلاف بات کرائی جاتی ہے انسان کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ اشیاء جو ہیں یہ اپنی ذات سے تاثیریں نہیں رکھتی ہیں اللہ کے امر سے نکل ان تاثیریں اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامت کے ذریعے سے اسباب کے خلاف باتوں کو کرایا جاتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ ان اشیاء کی تاثیریں ان کی ذاتی نہیں ہیں یہ اللہ کی امر سے ہیں سارا عالم اسباب اس کی قوتیں اس کی تاثیریں یہ ساری کی ساری اللہ کے امر کے آگے محتاج ہیں سرمگون ہیں سر جھکائے ہوئے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے تو لہذا پھر ایک نے کہا کہ ایجنڈا کہ ساری ایشیا میں گم ہو جانے کے بجائے اس کے سب میں گم ہو جا اور تھی ایک سو کو ایک ہزار کو اور ایک لاکھ کو راضی کر اور بجائے اس کے تو ایک کو کیوں راضی نہیں کرتا ہے کہ اس کے راضی کرنے کے بعد یہ سارا عالمی اشیا قدموں میں ہو جائے ہمارے حضر مولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال ہمیں سنایا کرتے تھے کہ آئن رشید بادشاہ نے نمائش لگائی اپنے فضانوں کی نمائش کی اور پھر اعلان کیا کہ آج یہاں سے جو چیز جو آدمی اٹھا کر لے جس چیز پر ہاتھ رکھ لے وہ اس کی اور گئی اور خود جو ہے وہ تختشائی تخت پر آ کر جلوا فروز ہوا اور اس کی باندی پیچھے کھڑی اور بادشاہوں کے پنکھے چلتی تھی بادشاہوں کا پنکھا جو ہے وہ مور کے پروں کے بنا ہوتا ہے جی آج کل ایسے ہی ہاتھ مارا روز صاحب کے وہ گاڑی ہماری چھوٹی ہے جی بڑی گاڑی کا کھڑی ہاتھ مارا جی ہاں ہر کسی کا اپنا اپنا دیا ہے جی ہاتھ مارا ہانی جو اور اس جات پہ گئے ہوئے تھے جیلود صاحب وغیرہ ان کا کہ بڑے خوشنما سامنے آ رہے ہیں جی عورتوں کے مردوں کے جی ہاں جی وہ کسی نے تھوڑا جی پیشی سے عورت دیکھو جی اس پر ہاتھ رکھو جی ہر ایک آدمی اپنا اپنا اپنے دل کی خاطر ہو چاہت کے مطابق اس نمائش کچھ چیز لے رہا ہے او باندھی جو سب سے قریب ہے وہ کسی چیز کی تو جا ہی نہیں رہی تو آر نشی بادشاہ نے سب لوگ لوٹ کر لے جائیں گے اس کچھ بھی نہ دیا اس نے کہا تو بھی تو کچھ لے لے تو نے کہا کیا ہے اس مسجد میں جو چیز ہے جس پر بھی کسی نے ہاتھ رکھا تو اسی کی ہو جائے گی میں نے کہا تو اس نے ہاتھ آرب سے کرنے پر رکھا کہ میرا ہو جا تو اسے مانگو مت جی کو کہ سبھی کچھ مل جائے تو اس سے مانگ مہتو جی کو سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے منتوشم منتوشم منشدی منتن شدم تجیپ گویا من دیگرم دیگر منتوشم تن من سیپ میں تو ہو جاؤں اور جو ہے اور میں بدن ہو جاؤں بدن کی جان ہو جائے تاکہ بعد اس کے کوئی میں کہ تو اور ہے میں اور حلول تو نہیں ہو سکتا اللہ کا حلول کا عقیدہ تو عقیدہ کفر ہے کو ہو رہے کا ہے اللہ کی جان کسی چیز میں حلول نہیں کرتی مخلوق مخلوق ہے خالق خالق ہاں, ہاں یہ ہے ساری اشیا اللہ تعیٰ کی کبریائی اور سنت اور کارگرد کر اس کا مظہر ہے سنت گلی کا مظہر ہے اس باندھ نے کہا کہ اگر تجھے مل گیا تو ساری چیزیں مجھے مل گئیں وہ انسان وہ آگے بڑھ کر اللہ کباروں کے سلّا کو کیوں نہیں لے مان کے شیر درد جنون من درد جنون من جبریل دردشت جنون من جبریل زبوں سے دے, دردشت جنون من جبریل دے آور اے میرے جنون کا جو جنگل ہے اس میں جبریل امین تو ایک پھنسے ہوئے قیدی شکار ہے آخر انسانوں کی نمائندہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی براغ کی رکاب پکڑی علیہ السلام اور آخر انسانوں کی نمائندہ ہیں آدم جن کے آگے سارے ملائکہ کو اسدول آدم حکم ہوا تو دشت جنون سے بیچ میں جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں بعد میں اعتراض کیا کرتے ہیں کہ فرشتے کی بے تعظیمی کھی آئی جنگل میں جو ہے تو یہ مطلب و شکار ہے شاید ایک تفصیل ہوتی ہے مثال میں ہم بات کرتے ہیں دردشت جنون من سے کمندا اور ہمت مردانہ اے مردوں کی ہمت والے رکھنے والے تو, تو اپنی کمند اللہ تعالی پر ڈالی تسم بلائے پنجہ مار کر پکڑا اللہ چار منگول ہے خکھڑا بنا تھا پر منگول پنجابی مار کر پکڑتے تو آگے بڑھ کر سوتوا ذاتی سنجلال کے ساتھ اپنا بالک بنا اس کو لے پھر دیکھ ساری چیزیں کیسی کراب اللہ کا دلاغ. لیکن دنیا آزمائش ہے حفت الجنت بل مکارے حفت الن بشہباد جنت کو تو ڈھانپا گیا ہے تکالیف مشکلات اور پریشانیوں سے اور दमانे. اور مزہ کیا چیز ہے اس بار اور ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں نے کہا کہ جی آپ ہم سے گائے کا دودھ خریدا کریں دودھ زیادہ ہوتا ہے انہوں نے ہم نہیں خریدتے ہیں. گائے کا دودھ ہمیشہ نہیں لگتا ٹھیک ہے کوئی سنا کہ باہر بڑا کہو کہ جی ہمیں اگر گائے کا دودھ میس فرمائیں تو بڑا اچھا ہو ہمارا ایک بھانجا انگلینڈ سے آیا ہے وہ بھینس کا دودھ پیتا نہیں کہتا یہ کیا دودھ ایسے بو آتی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے اور میں نہیں پی سکتا کہ وہ گائے کے دودھ کے داخلہ پی نہیں سکتا میں نے کہا سبحان اللہ ذائقہ مائکا مزہ کچھ چیز بھی نہیں ساری زندگی گائے کے دودھ میں گزاری اس اس کو مزہ آنے لگ گیا اور آپ نے بھینس کا اس میں گزاری آپ کیسے مزہ لگ گیا گو کے کیڑے کو گو مزہ آنے لگ گیا ہمارے پاس ایک باتیں ان کو پھر بیان کر لیتے اور داخل کی اسپتال میں آپ اللہ ڈاکٹروں سے بچائے چڑھ جائے کوما کا کیس آ گیا جوش ہو گیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں فلاح کا ٹیسٹ کا ٹیسٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو بڑا جمع دار آیا اس کی عادت کے لیے گائے کہاں بیہوش ہو کر گرا تھا تو مثلاً مثال کے طور پر لوگوں نے کہا جی کہ نے اتر والی دکان کے پاس جوش ہو گئی جی. کیا, کیا تمہاری تشویش اور کیا علاج ہے گیا تازہ ٹٹی اٹھا کر لایا اس کو سنگائی آج بیٹھا جی. وہ بیٹھا وہ اثر سے بےش ہوا تھا اثر سے بہوش ہوا اب آپ بتائیں اطر سے بہوش ہونا یہ کوئی صحیح بات ہے دیکھو اس کی زندگی اتنی گزری ان کی گدگی میں اور گو میں تو اس کے خلاف جب باتوں کے سامنے آئی اتنی ناگوار اس کو گزری کہ بہوش ہو کر گر پڑا دے نیوز کو ناگوار ہو تو اس وقت غلط یقین اور غلط کے گین کے نزدیک خراب مال ان کو بار بار ہم نے کیا ہے اور ان کا مزہ ہمیں آیا ہے لہذا سب بیمار ہیں بیمار سرسام کے بیمار جسے آپ لوگ کہتے ہیں سرسام کے بیمار کو شربت دو کہتے کڑوی اس کو دودھ دو کہتے کڑوی ہے کڑوا ہے یا ارکان کا مریض سرسام کا مریض ہے ارقان کا مریض ہے یہ سانپ کاٹے ہوئے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو میٹھی چیزیں کڑوی لگتی ہیں سانپ پرسر آ جاتا ہے تو کیا وہ کڑوی ہو گئی نہیں اس کو کڑوی لگ رہی ہے سرسام کے مریض سانپ سرسام کے مریض ہیں ماسیت میں مزہ آ رہا ہے گناح کا چسکا لگ گیا خدور زندگی کے عادی ہو گئے ایک سنا دیں آپ کو ایک شاگرد ہوتے تھے وہ ایک ہمارا مرکز بجلی لگانے نہیں لیتے, کہ میں نہیں لگانے رہتا جو مصنوع زندگی ہے وہی وہ ہوگی اللہ نے زندگی کو ڈائنمک بنایا ہے مسلسل بنایا ہے فعال بنایا فعال بنایا ہے اس دور میں کچھ چیزیں آئیں گی ان کو سیاح کرنا پڑے گا جو خلاف اس طرح ہے تو خیر وہ شادی نگاہ کی کہ تو مانتے نہیں ہے انہوں نے کہا تو میرے پاس لاؤ میں سمجھاؤں گا تو انہوں نے سمجھایا میں جی. نے کہا دیکھو ایک دم اس طرح ہوا کہ ایک نگری میں ایک بات ایک علاقے میں اعلان ہوا اس دفعہ جو بارش ہوگی اس کا پانی جو پی لے گا وہ پاگل ہو جائے گا تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بارش ہونے والی ہے اس کا پانی نہیں پیوگا تو اعلان اعلانسی کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے لیکن نگری کے لوگوں نے, لوگوں نے ملک کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کہ روک ہوا ہے کہ بارش کے پانی سے لوگ پاگل ہوئے تو سب نے پانی پی لیا پھر جو دو آدمی بادشاہ وزیر جو اعلان کروا رہے تھے انہوں نے نہیں پیا نتیجہ یہ ہوا کہ سب پاگل ہو گئے اور یہ دو بیچ میں صحیح رہ گئے بادشاہ وزیر صحیح رہ گئے اب وہ سارے پاگل مل کر کہیں کیسے کرنا چاہیے اور یہ دو کہے کیسے کرنا چاہیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ وزیر کو پتہ چلا آپ جو حکومت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے کیونکہ دو آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اب کیا کریں تو اس نے کہا آؤ کہ ہم بھی پی لیں کہ پاگل ہو تو ہم بھی پاگل ہو ساتھ جیسے یہ ویسے ہم بھی ہوں گے تو دونوں نے پی لیا وہ بھی پاگل ہو گیا اور بس سب ایک طرح کیا ہو گیا تو یہاں کے جو بڑے بڑے درجے کے افسر ہوتے ہیں نا جنہوں نے پالیسیاں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں ان کو امریکہ کا دورہ کرایا جاتا ہے اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری مذہبی پابندیاں پردے کی پابندیاں اور یہ تمہارا معیشی نظام تمہارا مولوی سود کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری باتیں تمہیں دنیا کے ساتھ چلنے نہیں دیتی ہیں تمہاری ترقی میں رکاوٹ لوگے نہیں تم ترقی نہیں کر سکتے <متصف> مولانا صاحب کے بیاض سننے کے لیے گئے ہوئے تھے تو نے کہا کہ ایک تقدیر ہے ایک تصویر ہے جی. تقدیر تو ہوا ہے کہ جو اللہ نے ایک کو کیا ہوا ہے. کچھ تو نامز نظر آ رہا ہے کچھ جب نامز ہو جاتا ہے تب نظر آتا ہے آپ کو مرد پیدا کیا جیسے کسی کو پیدا کی تقدیر ہے کالا پیدا کہ کسی کو سفید کوئی لمبا کوئی چھوٹا ہی تک دیر ہے تو بدل نہیں سکتی ہے نابد ہو چکی ہے ایک تدبیر ہے کہ کوشش کر آپ سے لائف کسی بات کو وجود میں لانے کے لیے اس کے بعد اگر کچھ ہو گیا تو سب تکدیب تھی پھر پریشان نہ ہو اس سے پہلے تو تدبیر ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یورپ کا جو زمیندار ہے کسان ہے وہ آفٹر یوں نہیں اثر کے بعد تک کا وقت دیودی کو ساتھ دیے ہوئے ٹانگے اس کی ننگی بازاروں میں پھر کر گزارتا ہے اور مغرب تاشاہ پھر سارے جا کر ڈائرہ میں گزارتے ہیں بچوں کو اُسانے میں بند کر لیتے ہیں بچوں کو بھنڈا اٹھانا بند کرتے ہیں اور چیخ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریڈیو ڈرین پر آتا ہے چلڈرن رائٹ کے بارے میں یہ فیچر آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ ظلم نہ کرو تم لیکن وہ کیا کر رہے تو کلب میں جا کر گزارتا ہے اور رات کو شراب کی کر سوتا ہے اور صبح دیر سے ہے اور آٹھ گھنٹے جا کر گدے کی طرح کام کرتا ہے چیک میں دفتر میں تو کام پر سب جگہوں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں وہی سمجھا رہے ہیں کہ ہماری طرح کی یہ نائٹ کلب سے ہوئی ہے شراب سے ہوئی ہے پردہ لے کر سدنے سے ہوئی ہے ہم کہتے ہو ہم جب ستار نہیں کریں گے تو ہماری کیسے ترقی ہوگی اور یہ خود ہی بتا دی گے جو گدے کی طرح کام کرتا ہے اس سے, اس سے دنیا کی چیزیں سکتی ہیں وہ ہو گیا اس سے پہلے دوسرا نکتہ تھا ہاں مجھے رحمتہ اللہ کا واقعہ بیان کیا تھا ہاں کہہ رہے ہیں تو اگر ہاوا ہم بھی پی لیں تو بجلی پھر لگا نے دیو کچھ نقطہ بھول کے اس کو بیان کرنا چاہتے تھے بات ہے وہ تو واقعہ ہے نا جی اس کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اور سب زہین سب سے زہین ساتھی جو ہوتے ہیں وہ گنا کی آدی ہوئے نا آدی ہوئے گنا ہاں وہ نکتا ہی رہتے ہر افسروں کو یہ تربیت دیتے ہیں کیا چیز صحیح ہے فری سوسائٹی اس سے ترقی ہوتی ہے <تصفح> ہمارے یہاں <اپا> پابندیاں ہیں <تصفح> ہمارے پرنسپل تھے تو دورے پر گئے ہوئے تھے تو واپس سے بائے تو میں ان سے بلڈنگ کے لئے گیا تو کہتے ہیں یہ بڑی سخت بٹن کی فضا بنائی ہوئی ہے یہاں پر اب دیکھیں نا لائبریری چوبیس گھنٹے کھلی ہوئی ہو تو وہ ہر بار لوگ پڑھیں اور بار اپنے وقت استعمال کر کے کام کریں کچھ حاصل کریں بلاؤ لائبریری جی میں چوبیس گھنٹے لائبریری کھولنا چاہتا ہوں چوبیس گھنٹے لائبریری کھلی ہوئی لائبریری کاشیار ہے اس لائبریری اس کہ کو چوبیس گھنٹے کھولنا چاہتا ہوں تو اس کو لگا تھا کہ اس کو میں کہوں گا. اگر نہیں کھولتا ہوں تو لڑائی ہوگی اور میرے ساتھ میں نے پورا ہنگامہ پڑے گا دوسرا بالکل چوبیس گھنٹوں میں جو ہے تو تین شفٹیں ہوتی ہیں تو تین شفٹوں مجھے تین گنا ملازمین چاہیے آٹھ ہے میرے پاس تو مجھے چوبیس ہزار نہیں چاہیے جی؟ اب وہ آدمی جو ہے کوئی وہ بچنے کا دے گا چوبیس گھنٹے چوبیس ہائی کو آدمی چاہیے اور دوسرا سر کہ دو بجے لڑکیاں یہاں پر آ رہی ہوں گی رات سے جا رہی ہوں گی تب آپ خود سوچ لیں السلام علیکم چلے گا مجھے <laughs> بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا ہوشار آدمی ہے کس نے کس ہے دو لفظوں میں اس کو پڑے پڑے سڑے اکل سڑا نے پڑھ کر جواب دیا ورنہ اس کو, اب اس کو برین وائے ہوا تھا کہ تم فریز سوسائٹی بنا ہو ایسے تمہاری ترقی ہوگی اور تانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے ہم نے اس وقت ترقی کی جب ہم کٹ ملا تھے کٹ ملا کٹ ملا ہے ایسا میری پورا جائے بڑا آدمی ہے جی کہ جو کوئی بات ہی نہیں سمجھ سکتا ہوں سوائے اس کے مجھے یاد ہے کہ میں لاہور میں دو سالہ میری ڈیوٹی تھی وہاں سے میں تھکا تھکایا ہوا جی اور اب کھانے کے لیے بیٹھا ہوں اتنے تھکاوٹ بات ہی نہیں نکل سکتا جی بخار انداز تھا بیٹھا میرے قریب آپ بچوں نے اس کو سمجھایا گیا اب یہ کہہ رہا ہے جی آج کل کے آلات بدل گئے ہیں دنیا کے تقاضے بدل گئے ہیں آپ جو ہے اس طریقے سے زندگی نہیں گزر سکتی ہے کچھ جو ہے سوچنا پڑتا ہے کچھ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں یہ دیکھیں نا ٹیلی ویژن سے ایک بہت ضرورت ہے آج کل کے دور کی جی. یہ تو خریدنا پڑتی ہے جی اور یہ ہے تو میں مجھ میں دم ہی نہیں لگے جو جواب کی تھکاوٹ ہے دھوپ لگی ہوئی تو میں جو ہے سن رہا ہوں اس کی بات بڑا خوش ہو ہے کہ آج قابو آ گیا ہے آج آدمی قابو آ گیا بول نہیں رہا ہے تو لہٰذا اس بات کر رہی ہے جل سے پوری بات سنا دی میرے کھانے کے بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ہاتھ پر آدمی سب قائم رہ سکے گا جب یہ بکریاں لے کر جنگل کو چلا جائے گا تو ہم نے تو بکریاں لے کر جنگل کو جانے کی نیت کی ہوئی ہے بس ادازہ ہوا کہ یہ پیسہ موٹر دماغ والا آدمی ہے جن کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں کہ ت نے اس وقت ترقی کی ہے جب تے کہ ایک, ایک سند کو سینے سے لگائے ہوئے اور ان سب کی ان سب دنیا داروں کی ترقیوں کو اور ان کی چیزوں پر تُو نے لات ماری ہوئی تھی ترقی تُو نے اس وقت کی تھی اس وقت تُو بڑا ہوا تھا اور ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا اور کوئی تیرے آگے بول نہیں تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جس وقت تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوا ہے میں دروازہ کھول کر چابی لے کر تو اس وقت تیرے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے دنیا عیسائی کے دانشوروں نے میرے کو کانفرنس کی ہے اور نے کہا کہ یہ کیسے کیوں غالب ہوئے تو ان کے دانشوروں اور پادو نے کہا ہے کہ اس دین سے چمٹے ہوئے ہیں جو ان کی طرف آسمان سے آیا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو ہاں اس دن کامیاب ہو گئے جب اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی جب عورت پر ہاتھ ڈالے گا جب یہ مال بال خلالی ہو جائے گا مال کے پیچھے پڑے گا تو تم نے بطور آزمائش کی عورتوں کو بتردہ کر کے ان کے درمیان کھڑایا اور مال کو بکھیرا اور چھ مہینے عمر فاروق عظیم اللہ کے فوجی وہاں رہے لیکن کسی فوجی کی نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھی اور کسی فوجی کا ہاتھ اس بال کی طرف نہیں بڑھا تو کفار کے دانشوروں نے کہا کہ ابھی صبر کرو کچھ بار گزرے گا اس کے بعد یہ چیز ان کے اندر آئے گی تو پھر تم کامیاب ہو تو اس پر ان کو ایک ہزار سال لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی محنت نے ایمان و تقوا پیدا کیا تھا اس کو اس سے نکالنے میں ان کو ایک ہزار سال لگے کیا خیال ہے تمہارا سعودی عرب کے, کے،, کے اردا گرد امریکہ کی فوج آ سکتی تھی موجود اس زمانی کے حال کے ہاں جی تو با جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت مولانا بلسم ندوی صاحب کو اور حمایت نے ہمارا مین کے بارے میں یا احمد کے بارے میں کیا کیا میں اٹھا دو بار آپ میں سوچتا اللہ میں کیا کروں اور میں نے کیا کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں تو عمر سے واپس آتے اترے کراچی میں اور کراچی میں اتر کر جو ہے تو جا کو اطلاع کی تو نے کہا مجھ سے جس وقت چاہے مل سکتے ہیں تو آدمی نے کہا کہ وہ نہیں مل سکتے آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ آ کر ملے بروئی ہوں نہ تو ایک نہیں نے حضرت کی خادم رہا ہے تو میرے کو ملنے کے اس کو خواب سنایا تو اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ حضرت آپ اس بات پر گواہ رہے ہیں کہ وقت آنے پر پاکستان کی پانچ لاکھ فوج جو ہے حضور کے نام پر کٹ مرے اور رویا کیا خیال ہے یہ لا سکتے تھے تیرے, تیرے بھائی کو کھڑا کیا اور تیرا آپس میں اختلاف ڈالا اور اس کو ذریعہ بنایا پر گند کر اب بجائے کہ وہاں لڑتا اپنے وسائل کو جھونکتا اور روس نے ایک تھوڑا سا تھوڑی سی جگہ تھی افغانستان اس میں اپنی ساری فوج اور ساری اصل اور ٹینک کو سبسڈیوں کو جھونکا اور ساتھ کی بڑھی سے اپنے آپ کو بچا کر نہ نکال سکا تو کیا خیال ہے تیرا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھنا یہ آسان کام ہے نہیں کہ اسل کے سائل تک جو پہنچنا تھا اس نے تیرندر قرار ڈال کر اس کو حاصل کر لی وہ تو سمجھا ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہتا ہے اس بڑے صغیر میں جس وقت اٹھارہ سو سود کی جنگی آزادی ہوئی اور اکابری نے میں بڑھ کر انگریز کے ٹینک اور توپ کے ساتھ نہ بردار مار ہوئے کو پتہ چلا کہ ہماری حکومت تو سو سال گزرنے کے بعد مستقبل نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے تو مجھے میچیج ہنڈر کے ساتھ جو اس کی سفارت آئی پادیوں کو لے کر دانشوروں کو لے کر انہوں نے سروے کیا تو اس کو جواب ملا کہ ان کے پاس قرآن ہے اور اس کے اندر جہاد ہے اور قرآن ساورنٹی چاہتا ہے قرآن اپنا دار علیہ کا طالب ہے کہ جہاں قرآن ہوگا اس کی حکومت ہوگی تو لہٰذا اس کے ہوتے تمہاری حکومت جم نہیں سکتی نگا پھر کیا کریں پادریوں کی فوج بھیجی تبدیل کرنے کے لیے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے دانشور پادری ان کے جاتی کے آگے دلائل نہیں دے سکتے کیونکہ باطل باطل ہے اور حق حق ہے چل نہ سکے یہ پھر کیا کریں گے ان کو گناہوں کا رسیہ بنا دو اس کو معصیت اور گناہ کا چسکا لگا دو اس کو اپنے کلچر اپنی تہذیب اپنی ثقافت پر لے آؤ اور اس کو گناہوں کی زندگی دے دو اس کے اندر جھوٹا نبی کھڑا کر دو وہ جہاد کو غلط بیان کرے اور اس کو علما کابل میں اختلاف ڈال دو اور لوگوں کو خرید کر اس علماء حق پر خبر کا پتوا لگوا دو انڈیا کے ریکارڈ میں جا کر بھی وہ تعریف دیکھے پاکستان کے سیدھا چیدہ سیدھا چیدہ پچاسوں کے اور لوگوں کے وہ خط پڑا ہوا ہے تو خط میں باقاعدہ کوئی آدمی جا کر دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں اس کو جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو سرکار یا انگریز کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ کے سراہمت کا سایہ مانتے ہیں اور چند سرپرے نوجوان اٹھے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ حکومت کے خلاف لڑائی کی کہ گناہ کے سوادی بنا دو آپ اس کے اختلافات ڈاک صوبہ مولانز شاہ کا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ایجنٹوں کو ڈاڑیاں رکھوا کر مولوی بنا کر ایمان بناتے تھے اور جب امام بن جاتا تھا تو اس کی جب شہرت ہو جاتی تھی تو کسی لڑکے پر ہاتھ ڈال دیتا تھا اور لوگ ایسے مولوی نہیں یہ کیا تھا کہ مولویوں کی نفرت پیدا تو کتنا چرچل نواز چلتے پڑھائیے کہاں پڑھائیے او لان سا فریبیا جو کہ سلطر عثمانیہ کا توڑنے کے لیے آیا تھا عربی بدو کی طرح عربی بول سکتا تھا کہ اس کو تو گناہ کا عادی کر دے بے رہ روی کا عادی کر دے اس کو تو معاشیت والی زندگی کا عضی کر دے پھر جب مولوی اس کے اس چیز کے خلاف بولے گا تو اس کو ناگواری ہوگی اس کو پسند نہیں آئے گا تو با... اللہ دانش بری صاحب رمائی اللہ کے مشاعر ایک مت حصی فرمائیے قرآن اعزاز کسی علاقے کے نوابوں کے پاس بھیج رہے ہیں آدمیوں کو تو انہوں نے ان سے کہا کہ کتے پالتے ہیں اور معاشیت کی زندگی کا ہیں تو کتوں کے خلاف باتیں نہ کرنا رہا. ساتھی گئے تھے میں نے ہے کہ ہم جا کر کتوں کی نسلیں بیان کرتے رہے کتوں کی تعریفیں کرتے گئے تاکہ ان کے دل میں کچھ ہماری محبت پیدا ہو مدد کر افرنگ سے خود بے خبر کرد وغیرہ اے بندہ مومن تو بشیری تجھے تو تو جی انگریز نے اپنے آپ سے بے خبر کر دیا ورنہ بندے مومن تو بشیر تھا تو نظیر تھا تو, تو عالم انسانی کی کرنے والا تھا میرے بھائی آج تھی گنا کا گیا ہے اور برائی کا چسکا لگایا گیا ہے اور حضور زندگی میرے اندر داخل کی گئی ہے یہ عادت کوئی چیز نہیں ہے اگر تمہارے صالحہ پر پڑا ہوتا تُو نے اپنی تربیت کی ہوتی اس طرف آیا ہوتا تو تجھے اس کا مزہ آ تو ہماری بہت لمبی ترابی ہو رہی تھی تو کسی آدمی نے ایک فصیر سے پوچھا کہ بڑے تھکتے ہوں گے آپ ان کا جتنا شاعرے بڑا مزہ آتا ہے نا پھر آپ کہتے ہیں مقرر اشار مقرر اشار پھر آپ کہتے ہیں ہمارا تو ہمارا تو نماز ہوتی ہے پھر ہم کھل نہیں سکتے اتنا مزہ ہوتا ہے اتنا نور و سرور ہوتا تو کیا ہے نے مطلعہ سے کہ زندہ کے جاری ذکر بتایا اور جو ذکر چند دن کیا تو انہوں نے ذکر کے بارے میں لکھے اپنے شاہر. پتہ نہیں جو اسو ہے وز میں اور آدھا رقص میں اس کا بڑی نظم ہے اور ایک اس میں یہ ہے کہ نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہر رگے جان ساز اللہ بڑی عظیب نظم ہے پڑھے گا میاں جی کہ پتہ نہیں مطلب آواز پر دل کھینچ گیا عجیب عری بچان ہے اس, اس آواز میں جس طرح ساز بجانے والا ساز بجاتا ہے اس کی طرف سے مجھے کھینچا او ہو جگہ ناوسی رحمۃ اللہ جب ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ جس جگہ کیا کرتے ہیں وہاں ساف ناک سانپ آیا کرتا تھا تو صاف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سانپ بھی درب لگاتا تھا اور صرف وہ درد لگاتے سانپ زمین اٹھا کر زمین پر سر مارتا تھا اتنی اس پر مستی جاری ہوا کرتا مزائز ان نفس سلات یہ ہمارے صاحب ہمارے ساتھ سرائے حدیث کو ان نفی صلاح نماز میں تو کوئی عجیب ہی مشغولی ہے یہ کئی بزرگوں کے آزاد کاٹے گئے نماز کے دوران اور ان کو پتا چلا ہمارے بلان صاحب کے ایک مریض ہوتے تھے ارشد صاحب کے بہت سے میں سے گزرے بڑی دنیا میں انہوں کیا لوگوں کو مسلمان کیا ذکر کا انگریزی ترجمہ جو ہے یوں ہوا تو وہ حضرت مولانا صاحب نے کچھ سنایا اس کے بارے میں کہ پہلے زمانے میں ٹی وی کا علاج جو ہے مکمل نہیں ہوتا تھا باہر میں پھیپھڑے کو جام کرتے تھے پلاسٹک کو کہتے تھے اور پھیپڑا سکڑ جاتا تھا آج میں ٹھیک ہو جاتا تھا اس آپریشن پر کوئی دو ڈھائی گھنٹے لگتے تھے سالت مولانا کا فرماتے تھے کہ یہ آپریشن نے نشے کا کروایا ہاں بجے قرآن سے آہستہ سے لوگ شروع کی اور ڈاکٹر لگے رہے یہاں تک کہ کوئی پتہ ستائی کتنے پارے انہیں پڑے اور ادھر اپریش ان کی بڑوں کہ وہ پڑھتے ہوئے ایسی محبیت تاریخ ہو جاتی تھی کہ نہ رہا وہ میں بھی نہ رہا میں میں نہ رہوں تو تو نہ رہے ایک دوسرے میں ہو جائیں لا اللہ کی جو نفی ہے اس نبی میں کچھ بھی نہ رہا اپنی ذات بھی نہ رہی درمیان میں اس کا پردہ بیٹھ گیا تو ہی تو تو تو ہی چشکے کاضیا پر لا الہ الا اللہ پھر الا کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ اللہ کا کرتے ہیں ہمارے چشتیہ میں اللہ پر ختم ہو جاتا ہے کاضیے میں ہو پر ختم ہوتا ہے ہو کچھ نہ رہا ڈر جانا تم اتنا کمال پیدا کر کہ جو جھوکے تو نہ رہے اتنا کمال پیدا کر جو دھوکے تہ یوگا والے مشق کر لیتے ہیں تو باتر مشق ہوتی ہے کہ بدن ہار جاتا ہے دھیان مشق اور مشق نہیں کرتے کہ یہ چیزیں کریں اور یوگا کی مشق نہیں ہوتی اللہ کی یاد اور اللہ کا دن اتنا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ دھیان جاتا ہے باقی سب یہاں تک کہ اپنی ذات کا پردہ بھی ہٹ جاتا ہے محسن بھائی اور دوستوں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں اور اس, کو اس پر عمل کریں تو اس کا ہمیں چسکا نہ لگ جائے اور اس کا مزہ نہ لگے کوئی بات نہیں یہ ہو کر رہتی ہے بات اور اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور جس طرح ذات الجلال قوت اور کبریائی والی ہے اور سب چیزیں اس کے آگے پھر نگون ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو میرے ماتحت کرے گا ان پر ہکم چلے گی آگے بڑھ کے سل کو لے تو صحیح اس کو سیکھ تو صحیح اس پر آ تو صحیح ذرا پھر دیکھ کے کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا ارفان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا میں خبر نہیں مانتے جمتے نہیں اللہ, اللہ کے حکم پر جمتے نہیں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کر کے ہی لے کر رہیں گے اس کو توڑ کر نہیں لیں گے بہترم بھائی اور دوست ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ تو آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے ٹھیک ہے نا دوبارہ ساڑھے آٹھ ان شاء اللہ اذان ہو اذان ہے اذان کے بعد بعد ان شاء اللہ پوری کرنے ساتھ